صورت العان آیت نمبر سڑسٹھ مشرقین مکہ کو پوری دنیا کے مقابلے میں ایک خصوصیت حاصل رہی کہ اس دور میں ہر جگہ ڈاکہ بازی قتل و غارت گیری اور انسانوں کو غلام بنانے کا رواج عام تھا جبکہ اہل مکہ حرم کی برکت سے اس فساد سے محفوظ تھے اس نعمت کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں